کوئی شخص مرتد تھا اور اس نے مرتد کی حالت میں اپنی بیوی بی کو طلاق دے دی تو کیا اس پر طلاق واقع ہو جائے گی مرتد تھا جی ہاں اصل میں ہوا یہ کہ اس کے مرتد ہونے ہی سے اس کی بیوی بی پر ایک طرح سے مفارقت ہو گئی اس کا نکاح ٹوٹ گیا وہ مرتد اور بئیمان ہو جاتا اب بھی اس کی بیوی بی آزاد ہے عدت گزار کر جہاں چاہے نکاح کر لے